اور پھر خلفائے اربا کے فضائل آتے ہیں جو ہم میں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اس کے بعد ایک حدیث اور آتی ہے میں وہ اس کا ترجمہ جا آپ کو بتا دوں سنتے آپ روز ہیں ہم پڑھتے ہیں خطبے کے اندر اللہ اللہ فی اصحابی سنا آپ لوگوں نے اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نبی پاک کا یہ قول ہے ہمیں اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ خدا کے لیے خدا کے لیے فی اصحابی میرے صحابہ کا خیال رکھو گو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 صحابہ کے واقعات ہیں اس میں صحابہ کی ترقی نام لے کر ان کے بارے میں حضید کا تو نام ہے اس میں حضور کی پوری جماعت کے بارے میں محمد الرسول اللہ وین وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں رحماء ہم الصادقون ہم المؤمنون حقا اللہ کہتے ہیں کہ حق مومن تو یہی لوگ ہیں جس کو اللہ نے صنعد دی ہوں ایمان کی اور حقانیت کی یا کسی انسان کو زیبہ ہے کہ اس کو چیلنج کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے نام لے لے کر اور کیسی عجیب بات ہو کہ حضور تو فرمائیں کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ نام لے لے کر اور ہم کہیں نہیں نہیں ابھی ہم نے ان کے خلاف کچھ مقدمے کھولے میں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 جمال الوجود دیکھی ویا تو الحياة بنور جمارو جمال الوجود دیکھا و چل الحياة بنور ہودا و چبو سعد الى مبتدا فؤاد شغوف الى ربه احب رضاه احب لقاه يضل ويجيء الى ربه قا